دعوت دورِ تعقل میں دعوت یا شہادت کا یہ پیغمبرانہ مشن سفر کرتے ہوئے اب پندرہویں صدی ہجری یعنی اکیسویں صدی عیسوی میں داخل ہو چکا ہے موجودہ زمانہ کو دورِ تعقل ایج آف ریزن کہا جاتا ہے اب ضروری ہے کہ جدید ذہن یعنی ماڈرن مائنڈ کی نسبت سے اس کو عقلی طور پر مدلل صورت میں پیش کیا جائے اس کے بغیر مطلوب معیار پر اس کام کی انجام دہی نہیں ہو سکتی